سورہ نزول اس سورت کا زمانۂ نزول سورہ مریم کے زمانے کے قریب ہی کا ہے ممکن ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کے قبول اسلام سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی ان کے قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سیدھے بہن کے گھر پہنچے وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے حضرت خباب بن ارت سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے انہوں نے پہلے کچھ پوچھ گچ کی اس کے بعد بہنوئی پر پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا آخر کار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو حضرت عمر اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پشمان سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑ نہ دیں گے پھر کہا کہ تم جب تک غسل نہ کر لو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا اس میں یہی سورہ توحہ لکھی ہوئی تھی پڑھتے پڑھتے یک لخت ان کی زبان سے نکلا کیا خوب کلام ہے یہ سنتے ہی حضرت خباب بن ارت جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا کہ با خدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالی تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خدایا ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے پس اے عمر اللہ کی طرف چلو اللہ کی طرف چلو اس فکرے نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور اسی وقت حضرت خباب کے ساتھ جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد ہی کا قصہ ہے موضوع اور مباحث سورت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم یہ قرآن تم پر کچھ اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ خواہ مخ بیٹھے بٹھائے تم کو ایک مصیبت میں ڈال دیا جائے تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ پتھر کی چٹانوں سے دودھ کی نہر نکالو نہ ماننے والوں کو منوا کر چھوڑو اور ہٹ دھرم لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کر کے دکھاؤ یہ تو بس ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے تاکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو اس کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سن کر سیدھا ہو جائے یہ مالک زمین اور آسمان کا کلام ہے اور خدائی اس کے سوا کسی کی نہیں ہے یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ اٹل ہیں خواہ کوئی مانے یا نہ مانے اس تمہید کے بعد یکا یک حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ چھیڑ دیا گیا ہے بظاہر یہ محض ایک قصے کی شکل میں بیان ہوا ہے وقت کے حالات کی طرف اس میں کوئی اشارہ تک نہیں ہے مگر جس ماحول میں یہ قصہ سنایا گیا ہے اس کے حالات سے مل جل کر یہ اہل مکہ سے کچھ اور باتیں کرتا نظر آتا ہے جو اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ اس کے بین سطور سے ادا ہو رہی ہیں ان باتوں کی تشریح سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عرب میں کثیر یہودیوں کی موجودگی اور اہل عرب پر یہودیوں کی علمی اور ذہنی تفوق کی وجہ سے نیز روم اور حبشہ کی عیسائی سلطنتوں کے اثر سے بھی عربوں میں بالعموم حضرت موسا علیہ السلام کو خدا کا نبی تسلیم کیا جاتا تھا اس حقیقت کو نظر میں رکھنے کے بعد اب دیکھیے کہ وہ باتیں کیا ہیں جو اس قصے کے بین سطور سے اہل مکہ کو جتائی گئی ہیں ایک اللہ تعالی کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کیا کرتا کہ ڈھول تاشے اور نفیریاں بجا کر ایک خلق اکٹھی کر لی جائے اور پھر باقاعدہ ایک تقریب کی صورت میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے فلاں شخص کو ہم نے نبی مقرر کیا ہے نبوت تو جس کو بھی دی گئی ہے کچھ اسی طرح بسیغہ راز دی گئی ہے جیسے حضرت موسا علیہ السلام کو دی گئی تھی اب تمہیں کیوں اس بات پر اچمبا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم یکا یک نبی بن کر تمہارے سامنے آ گئے اور اس کا اعلان نہ آسمان سے ہوا نہ زمین پر فرشتوں نے چل پھر کر اس کا ڈھول پیٹا ایسے اعلانات پہلے نبیوں کے تقرر پر کب ہوئے تھے کہ آج ہوتے دو جو بات آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یعنی توحید اور آخرت بات منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کو سکھائی تھی تین پھر جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو بغیر کسی سر و سامان اور لاو لشکر کے تن تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علم بردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح موسا علیہ السلام بھی یکا یک اتنے بڑے کام پر معمور کر دیے گئے تھے کہ جا کر فرون جیسے جبار بادشاہ کو سرکشی سے باز آنے کی تلقین کریں کوئی لشکر ان کے ساتھ بھی نہیں بھیجا گیا تھا اللہ تعالی کے معاملے ایسے ہی عجیب ہیں وہ مدین سے مصر جانے والے ایک مسافر کو راہ چلتے پکڑ کر بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اور وقت کے سب سے بڑے جابر حکمران سے ٹکرا جا بہت کیا تو اس کی درخواست پر اس کے بھائی کو مددگار کے طور پر دے دیا کوئی فوج اور ہاتھی گھوڑے اس کارے عظیم کے لیے اس کو نہیں دیے گئے چار جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات اور مکر و ظلم کے ہتھ کنڈے اہل مکہ آج محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے مقابلے پر استعمال کر رہے ہیں ان سے بڑھ چڑھ کر وہی سب ہتھیار فرون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے پھر دیکھ لو کہ کس طرح وہ اپنی ساری تدابیر میں ناکام ہوا اور آخر کار کون غالبہ کر رہا خدا کا بے سرو سامان نبی یا لاؤ لشکر والا فرون اس سلسلے میں خود مسلمانوں کو بھی ایک غیر ملفوظ تسلی دی گئی ہے کہ اپنی بے سرو سامانی کفارے قریش کے سرو سامان پر نہ جائیں جس کام کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ آخر کار غالب ہی ہو کر رہتا ہے اسی کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے ساہران مصر کا نمونہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ جب حق ان پر منکشف ہو گیا تو وہ بے دھڑک اس پر ایمان لے آئے اور پھر فرون کے انتقام کا خوف انہیں بال برابر بھی ایمان کی راہ سے ہٹا نہ سکا. پانچ آخر میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک شہادت پیش کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیوتاؤں اور معبودوں کے گھڑے جانے کی ابتدا کس مذہق خیز طریقے سے ہوا کرتی ہے اور یہ کہ خدا کے نبی اس گھناؤنی چیز کا نام و نشان تک باقی رہنے کے کبھی روادار نہیں ہوئے ہیں پس آج اس شرک اور بت پرستی کی جو مخالفت محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کر رہے ہیں وہ نبوت کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح قصے موسا کے پیرائے میں ان تمام معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو اس وقت ان کی اور نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی باہمی کشمکش سے تعلق رکھتے تھے اس کے بعد ایک مختصر واز کیا گیا ہے کہ بہرحال یہ قرآن ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے جو تمہاری اپنی زبان میں تم کو سمجھانے کے لیے بھیجی گئی ہے اس پر کان دھروگے اور اس سے سبق لوگے تو اپنا ہی بھلا کرو گے نہ مانو گے تو خود برا انجام دیکھو گے پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جس روش پر تم لوگ جا رہے ہو یہ دراصل شیطان کی پیروی ہے احیانا شیطان کے بہکائے میں آ جانا تو خیر ایک وقتی کمزوری ہے جس سے انسان بمشکل ہی بچ سکتا ہے مگر آدمی کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس پر اس کی غلطی واضح کر دی جائے تو وہ اپنے باپ آدم کی طرح صاف صاف اس کا اعتراف کر لے توبہ کرے اور پھر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے غلطی اور اس پر ہٹ دھرمی اور نصیحت پر نصیحت کیے جانے پر بھی اس سے باز نہ آنا اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا ہے جس کا نقصان آدمی کو خود ہی بھگتنا پڑے گا کسی دوسرے کا کچھ نہ بگڑے گا آخر میں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ان منکرین حق کے معاملے میں جلدی اور بے صبری نہ کرو خدا کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فورن نہیں پکڑ لیتا بلکہ سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے لہذا گھبراؤ نہیں صبر کے ساتھ ان لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرتے چلے جاؤ اور نصیحت کا حق ادا کرتے رہو اسی سلسلے میں نماز کی تاکید کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان میں صبر تحمل قناط رضا بقضا اور احتساب کی وہ صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تاہلی ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ اللہ تل کی یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو نازل کر کے ہم کوئی انہونا کام تم سے نہیں لینا چاہتے تمہارے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ان کو منوا کر چھوڑو اور جن کے دل ایمان کے لیے بند ہو چکے ہیں ان کے اندر ایمان اتار کر ہی رہو یہ تو بس ایک تذکیر اور یاد دہانی ہے اور اس لیے بھیجی گئی ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو وہ اسے سن کر ہوش میں آ جائے من خلق نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو العرش استوى وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى مالك ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں وان تجہر بالقول فانه يعلم السر واخفى تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے اللہ لا الہ الا وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے لیے بہترین نام ہیں موس اور تمہیں کچھ موسا کی خبر بھی پہنچی نول نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ کسو فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ اہلیم کسو انسٹ نَارًا علی آتِيكُمْ لعلی منها او اجد ہدا جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسا علیہ السلام چند سال مدین میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو جن سے مدین میں شادی ہوئی تھی لے کر مصر کی طرف واپس جا رہے تھے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھیرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ تمہارے لیے ایک آد انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے سے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت اور جاڑے کا زمانہ تھا حضرت موسا علیہ السلام جزیرہ نمائے سینا کے جنوبی علاقے سے گزر رہے تھے دور سے ایک آگ دیکھ کر انہوں نے خیال کیا کہ یا تو وہاں سے تھوڑی سی آگ مل جائے تاکہ بال بچوں کو رات بھر گرم رکھنے کا بندوبست ہو جائے یا کم از کم وہاں سے یہ پتا چل جائے کہ آگے راستہ کدھر ہے خیال کیا تھا دنیا کا راستہ ملنے کا اور وہاں مل گیا اقبا کا راستہ فلما اتاها نودی یا موسا وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے انی انا ربک کا فخل ان کب المقدس مقدس میں ہی تیرا رب ہوں جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس دعا پر ہے وَأَنَ اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے اننی أَنَا اللَّهُ لَا میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر ان الساعة آتیت اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعاہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلا پائے فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا موسا اور اے موسا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اہش بها مآرب اخرى موسا نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں موس فرمایا پھینک دے اس کو موسا القا تم تصا اس نے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا اول خوب سنوئی دون سول فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی رسو ان آیتن اخرو اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دوسری نشانی ہے یعنی روشن ایسا ہوگا جیسے سورج مگر تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی من اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں اب تو فرون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے رب موسا نے عرض کیا پروردگار میرا سینا کھول دے وسی امری اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے دم سنی اور میری زبان کی گرا سلجھا دے یس کو لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے ہارون جو میرا بھائی ہے به اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر وہ میرے کام میں شریک کر دے نسرو تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں کثیرو اور خوب تیرا چرچہ کریں انکہ کنت بنا بصیرا تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے قَالَ لقد اُوْتِیتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا اِذ یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا ایسا اشارہ جو وہی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے فی فب فقی فیملی خو محبت کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت تاریخ کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے اذ تمشی اختك فتقول هل نیل کئی تر وائ نل تحظس فن جین کمین فل بھسی نفی اہلی مد یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتا دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے یعنی دریا کے کنارے ٹوکری کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی پھر جب فرون کے گھر والوں نے بچے کو اٹھا لیا اور وہاں اس کے لیے دودھ پلانے والی کی تلاش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جا کر ان سے یہ بات کہی اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور یہ بھی یاد کر کہ تُو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسی واصنعتک لنفسي میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري جا تُو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا اللہ فراؤ إِنَّهُ ہو جاؤ تم دونوں فرون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے فقولا له يتذكر أَوْ لکش اس سے نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے قالا رَبَّنَا ان نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن اکو دونوں نے عرض کیا یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسا علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام املن ان کے شریک کار ہو گئے اس وقت فرون کے پاس جانے سے پہلے دونوں نے اللہ تعالی کے حضور یہ گزارش کی ہوگی پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا قال لا تخافا إنني معكما أسمع فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں فقولا إِنَّ اب اور سلمان بنی اسرولا والا تو جتنا کبھی آتی من ابکل معلوم جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے دے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے ابو فرون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے ایموسا اب اس وقت کا قصہ شروع ہوتا ہے جب دونوں بھائی فرون کے ہاں پہنچے قال ربنا كل خلقه ثم هدا موسا نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا یعنی دنیا کی ہر شے جیسی بھی بنی ہوئی ہے اسی کے بنانے پر بنی ہے پھر اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ دے کر یوں ہی چھوڑ دیا ہو بلکہ اس کے بعد وہی ان سب چیزوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اپنی ساخت سے کام لینے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اس نے نہ سکھایا ہو کان کو سننا اور آنکھ کو دیکھنا مچھلی کو تیرنا اور چڑیا کو اڑنا اسی نے سکھایا ہے وہ ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں ہادی اور معلم بھی ہے فرون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی یعنی اگر بات یہی ہے کہ رب صرف وہی ایک خدا ہے تو یہ ہم سب کے باپ دادا جو سدہ برس سے نسل در نسل دوسرے معبودوں کی بندگی کرتے چلے آ رہے ہیں ان کی تمہارے نزدیک کیا پوزیشن ہے کیا وہ سب عذاب کے مستحق تھے کیا ان سب کی عقلیں ماری گئی تھیں بلو راس نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے فرون کے سوال کا مقصد سامعین کے اور ان کے توسط سے پوری قوم کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا تھا حضرت موسا علیہ السلام کے اس جواب نے اس کے سارے زہریلے دانت توڑ دیے کہ وہ لوگ جیسے کچھ بھی تھے اپنا کام کر کے خدا کے ہاں جا پہنچے ہیں ان کی ایک ایک حرکت اور اس کے محرکات کو خدا جانتا ہے ان سے جو کچھ بھی معاملہ خدا کو کرنا ہے اس کو وہی جانتا ہے الدی جل اب محد کفی من السماء ماء می به ام من نبات می شہ جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی انداز کلام سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کا جواب نہ بھولتا ہے پر ختم ہو گیا اور یہاں سے آیت پچپن تک کی پوری عبارت اللہ کی طرف سے بطور شرح اور تذکیر ارشاد ہوئی ہے نکل کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے منہ کم کم ونخری نخری جم تنخرو اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے ہم <وَأَبَا> نے فرون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائی مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا اے لی کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے کبھی سکھریم مسلی فجال بین فجال بینخل اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے نہ ہم اس قرار داد سے پھریں گے نہ تو پھرو کھلے میدان میں سامنے آ جا سو نے کہا جشن کا دن تے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں فرون کا مدہ یہ تھا کہ ایک دفعہ جادوگروں سے لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنوا کر دکھا دوں تو موسا علیہ السلام کے معاوزے کا جو اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا یہ حضرت موسا علیہ السلام کی منہ مانگی مراد تھی انہوں نے فرمایا کہ الگ کوئی دن اور جگہ مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے جشن کا دن قریب ہے جس میں تمام ملک کے لوگ دارو سلطنت میں کھچ کر آ جاتے ہیں وہی میلے کے میدان میں مقابلہ ہو جائے تاکہ ساری قوم دیکھ لے اور وقت بھی دن کی پوری روشنی کا ہونا چاہیے تاکہ شک و شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے فتولا فیرون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا قال لهم موسیٰ لا كذبا بعذاب وقد خواب موسا نے این موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو نہ جھوٹی توہمتے باندھو اللہ پر یعنی اس موجے کو جادو اور اس کے دکھانے والے پیغمبر کو ساحر قذاب نہ قرار دو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے دلوں میں اپنی کمزوری کو خود محسوس کر رہے تھے ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے فرعن کے دربار میں جو کچھ دکھایا تھا وہ جادو نہیں تھا وہ پہلے سے اس مقابلے میں ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے آئے تھے اور جب این موقع پر حضرت موسا علیہ السلام نے ان کو للکار کر متنبہ کیا تو ان کا عزم یکا یک متزلزل ہو گیا ان کا اختلاف رائے اس امر میں ہوا ہوگا کہ آیا اس بڑے تہوار کے موقع پر جبکہ پورے ملک سے آئے ہوئے آدمی اکٹھے ہیں کھلے میدان اور دن کی پوری روشنی میں یہ مقابلہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں اگر یہاں ہم شکست کھا گئے اور سب کے سامنے جادو اور موجے کا فرق کھل گیا تو پھر بات سنبھالے نہ سنبھل سکے گی لسانی ائی دئی جک انتقل آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُو وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا موسا خون او جادوگر بولے موسا تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں قال بل انقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى موسی نے کہا نہیں تم ہی پھینکو یک يک یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھییاں ان کے جادو کے زور سے موسی کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی فأوجس في خیفة موسى اور موسا اپنے دل میں ڈر گیا یعنی جو ہی حضرت موسا علیہ السلام کی زبان سے پھینکو کا لفظ نکلا جادوگروں نے یکبارگی اپنی لاٹیاں اور رسیاں ان کی طرف پھینک دی اور اچانک ان کو یہ نظر آیا کہ سینکڑوں سانپ دوڑتے ہوئے ان کی طرف چلے آ رہے ہیں اس منظر سے فوری طور پر اگر حضرت موسا علیہ السلام نے ایک دہشت اپنے اندر محسوس کی ہو تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے انسان بہر حال انسان ہی ہوتا ہے خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو انسانیت کے تقاضے اس سے منفک نہیں ہوتے اس مقام پر یہ بات لائق ذکر ہے کہ قرآن یہاں اس امر کی تصدیق کر رہا ہے کہ عام انسانوں کی طرح پیغمبر بھی جادو سے متاثر ہو سکتا ہے اگرچہ جادو اس کی نبوت کے کام میں خلل نہیں ڈال سکتا مگر اس کے انسانی قوا پر اثر انداز ہونے کی روایات پڑھ کر نہ صرف ان روایات کی تکزیب کرتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تمام حدیثوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے لگتے ہیں قلنا لا تخف انك ہم نے کہا مت ڈر تو ہی غالب رہے گا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ أَتَا پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے ہارون اور موسا کے رب کو یعنی جب انہوں نے اسائے موسا کا کارنامہ دیکھا تو انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ یقیناً موجہ ہے ان کے فن کی چیز ہرگز نہیں ہے اس لیے وہ اس طرح یکبارگی اور بے ساختہ سجدے میں گرے جیسے کسی نے اٹھا اٹھا کر ان کو گرا دیا ہو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 <وَأَبَقَا> فرون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من فقض ما قوم انما هذه الحياة الدنيا جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے منا لیا نا خورال سے ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تون نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے انہو من حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا یہ جادوگروں کے قول پر اللہ تعالی کا اپنا اضافہ ہے انداز کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ عبارت جادو گروں کے قول کا حصہ نہیں ہے اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذالک جزاؤ من تزکا صدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے بیچ میں ان حالات کی تفصیل چھوڑ دی گئی ہے جو اس کے بعد مصر کے طویل زمانہ قیام میں پیش آئے اب اس وقت کا ذکر شروع ہوتا ہے جب حضرت موسا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل کھڑے ہوں تَخَافُ دَرَكًا وَلَا اخشت ہم نے موسا پر وہی کی کہ اب راتوں رات میرے بندے کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے تجھے کسی کے تعکب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے جنوی ہوں مینشی ہوں پیچھے سے فرون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا تھاون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی یہ بنی اسرو من جانب الطور ونزلنا ونزلنا المن اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر منوسلوا اتارا سمندر کو عبور کرنے سے لے کر کوہ سینا کے دامن میں پہنچنے تک کی داستان بیچ میں چھوڑ دی گئی ہے اس کی تفصیلات سورہ آراف رکو سولہ اور سترہ میں گزر چکی ہے کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غزب ٹوٹ پڑے گا اور جس پر میرا غزب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا وَإِنِّي لَغفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًاً ثُم البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں موسا اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسا اب اس موقع کا ذکر شروع ہوتا ہے جب حضرت موسا علیہ السلام تور کے دامن میں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر شریعت کے احکام لینے کے لیے کوہے تور پر تشریف لے گئے تھے اللہ تعالی کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام اپنی قوم کو راستے ہی میں چھوڑ کر اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں آگے چلے گئے تھے قالهم الیک رب اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے قد قومك من بعدك فرمایا اچھا تو سنو ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا یعنی سونے کا بچڑا بنا کر انہیں اس کی پرستش میں لگا دیا فوج قال قومی قوم کم قوم رب ربكم وعدا حسنا سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے یعنی کی کی آج تک تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جتنی بھلائیوں کا وعدہ بھی کیا ہے وہ سب تمہیں حاصل ہوتی رہی ہیں تمہیں مصر سے بخیرت نکالا غلامی سے نجات دی تمہارے دشمن کو تہس نہس کر دیا تمہارے لیے ان صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں سائے اور خوراک کا بندوبست کیا تھا کیا یہ سارے اچھے وعدے پورے نہیں ہوئے اس نے اب تمہیں شریعت اور ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا تھا کیا تمہارے نزدیک وہ کسی خیر اور بھلائی کا وعدہ نہ تھا کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی مائ د کبھی ملکینل کم مل مِنْ س پدنا پدفنا فَكَذَلِكَ لکھ سمری انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لگ گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا یہ ان لوگوں کا عذر تھا جو سامری کے فتنے میں مبتلا ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے زیورات پھینک دیے تھے نہ ہماری کوئی نیت بچڑا بنانے کی تھی نہ ہمیں معلوم تھا کہ کیا بننے والا ہے اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا وہ تھا ہی کچھ ایسا کہ اسے دیکھ کر ہم بے اختیار شرک میں مبتلا ہو گئے پھر اسی طرح یہاں سے آیت اکیانوے کے آخر تک کی عبارت پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ قوم کا جواب پھینک دیا تھا پر ختم ہو گیا اور بعد کی تفصیل اللہ تعالی خود بتا رہا ہے سامری نے بھی کچھ ڈالا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوْا ذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِي اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا موسیٰ اسے بھول گیا اَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے ہارون موسا کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو تمہارا رب تو رہمان ہے پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسا ہمارے پاس واپس نہ آ جائے اس قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں اللہ تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی حکم سے مراد وہ حکم ہے جو پہاڑ پر جاتے وقت اور اپنی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی سرداری سونپتے وقت حضرت موسا نے دیا تھا سورہ آراف آیت 142 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میری جانشینی کرو اور دیکھو اصلاح کرنا مفسدوں کے طریقے کی پیروی نہ کرنا خوش بالا سو ایل والی ہارون نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال نوچ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا حضرت ہارون علیہ السلام کے اس جواب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قوم کا مجتمع رہنا اس کے راہ راست پر رہنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اتحاد چاہے وہ شرک ہی پر کیوں نہ ہو افتراق سے بہتر ہے اس آیت کا یہ مطلب اگر کوئی شخص لے گا تو قرآن سے ہدایت کے بجائے گمراہی اخذ کرے گا حضرت ہارون کی پوری بات سمجھنے کے لیے اس آیت کو سورہ آراف کی آیت ایک سو پچاس کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے جہاں حضرت ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ میں مجھے شمار نہ کر اب اس سے صورت واقعہ کی یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو اس گمراہی سے روکنے کی پوری کوشش کی مگر انہوں نے آ جانب کے خلاف فساد کھڑا کر دیا اور آپ کو مار ڈالنے پر تل گئے آپ اس اندیشے سے خاموش ہو گئے کہ کہیں حضرت موسا علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہاں خانہ جنگی برپا نہ ہو جائے اور وہ بعد میں آ کر شکایت کریں کہ تم اگر صورت حال سے عہدہ برا نہ ہو سکتے تھے تو تم نے حالات کو اس حد تک کیوں بگڑ جانے دیا میرے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا قال فما خطبك يا سامري موسی نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے قال ابصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها انا وكذلك سولت اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا رسول سے مراد غالباً یہاں خود حضرت موسا علیہ السلام ہیں سامری ایک مکار شخص تھا اور اس نے حضرت موسا علیہ السلام کو بھی اپنے مکر کے جال میں پھانسنا چاہا اور ان سے کہا کہ حضرت یہ آپ ہی کی خاک پا کی برکت ہے کہ میں نے جب اسے گلے ہوئے سونے میں ڈالا تو اس شان کا بچڑا اس سے برامد ہوا قال فاذهب فإن لك في ان فور لوئ دل تل ہی کل وی آخ لنو ہر کوم موسا نے کہا اچھا تو جا اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا یعنی صرف یہی نہیں کہ زندگی بھر کے لیے معاشرے سے اس کے تعلقات توڑ دیے گئے اور اسے اچھود بنا کر رکھ دیا گیا بلکہ یہ ذمہ داری بھی اسی پر ڈالی گئی کہ ہر شخص کو وہ خود اپنے اچھوت پن سے آگاہ کرے اور دور ہی سے لوگوں کو مطلع کرتا رہے کہ میں اچھوت ہوں مجھے ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیے باز کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تیجھا ہوا تھا اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے لکھو اے نبی اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے واقعات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے منفل جو کوئی اس سے منہ مو موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا قالدین اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دے بوجھ ہوگا مجرم کا اس دن جب کے سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی إلا إلا آپس میں چپ کے چپ کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی دس دن گزارے ہوں گے نحن أعلم بما إذ يقول طريقة إلا إلا يوما ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی نصف یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹل میدان بنا دے گا لا ترا فيها عوجا ولا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے یوں اللہ ج وخشعت الاصوات فلا تسمع اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے کوئی ذرہ اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رہمان کے آگے دب جائیں گی ایک سر کے سوا تم کچھ نہ سنو گے یومئذ اللہ تنفع الشفاعت اللہ من اذن له الرحمن اللہ من اذن له الرحمن ورضی له قولا اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی اللہ یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے يعلم ما بين وما خلفهم ولا به علما وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے وعنت الوجوه لوگوں کے سر اس حیو قیوم کے آگے جھک جائیں گے نا مراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو وہ کدا لکھنا ہوں پور نار بھی سور رف می نلوائی و سور رف نفی مین اللہ لہم یت پورن اُدل ہوں اور اے نبی اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے یعنی ایسے ہی مضامین اور تعلیمات اور نسائ سے لبریز اس کا اشارہ ان تمام مضامین کی طرف ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور اس میں طرح طرح سے کی ہیں شاید کہ یہ لوگ گجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ عِلْمًا پس بالا برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی اس طرح کے فکرے قرآن میں بالعموم ایک تقریر کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمائے جاتے ہیں اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ کلام کا خاتمہ اللہ تعالی کی حمد و ثناء پر ہو انداز بیان اور سیاق و سباق پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ایک تقریر ختم ہو گئی ہے اور ولاقد آہد نہ سے دوسری تقریر شروع ہوتی ہے اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر ان الفاظ سے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم وہی کا پیغام وصول کرنے کے دوران میں اسے یاد کرنے اور زبان سے دوہرانے کی کوشش فرما رہے ہوں گے جس کی وجہ سے پیغام کی سماعت پر توجہ پوری طرح مرکوز نہ رہی ہوگی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ نزول وہی کے وقت اسے یاد کرنے کی کوشش نہ فرمایا کریں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عظم نہ پایا معلوم ہوا کہ بعد میں آدم علیہ السلام سے اس حکم کی جو خلاف ورزی ہوئی دانستہ سرکشی کے بنا پر نہیں بلکہ غفلت اور بھول میں پڑ جانے اور ازم و ارادے کی کمزوری میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے تھی یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُونُ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَا اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ ان تجوع فيها ولا یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو وَأَنَّكَ لَا نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما مِن وَرَقِ رقی جن آدَمُ رَبَّهُ فوت آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے نتیجہ یہ ہوا کہ فورن ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے بالفاظ دیگر نافرمانی کا صدور ہوتے ہی وہ آسائشیں ان سے چھین لی گئیں جو سرکاری انتظام سے ان کو مہیا کی جاتی تھیں۔ اور اس کا اولین ظہور سرکاری لباس چھن جانے کی شکل میں ہوا غذا پانی اور مسکن سے محرومی کی نوبت تو بعد کو ہی آئی تھی آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا فتاب عليه پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی یعنی شیطان کی طرح راندے درگاہ نہ کر دیا بلکہ جب وہ نادم اور شرمسار ہو کر تائب ہو گیا تو اللہ نے اس کے ساتھ یہ مہربانی کا سلوک کیا قال فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَا اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے مو موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی دنیا میں تنگ زندگی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تنگ دستی لاحق ہوگی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسے چین نصیب نہ ہوگا کروڑپتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا ہفت اقلیم کا فرما روا بھی ہوگا تو بے کلی اور بے اطمینانی سے نجات نہ پائے گا اس کی دنیوی کامیابیاں ہزاروں قسم کی ناجائز تدبیروں کا نتیجہ ہوں گی جن کی وجہ سے اپنے ضمیر سے لے کر و پیش کے پورے اجتماعی ماحول تک ہر چیز کے ساتھ اس کی پیہم کشمکش جاری رہے گی جو اسے کبھی امن و اطمینان اور سچی مسرت سے من نہ ہونے دے گی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا قال كذلك اتت كاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اللہ تعالی فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آتی تھیں تو نے بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَا اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور محلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا فصبر على ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آنائ اللیل فسبح واطرا فالنہار لعلك ترضا پس اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تصبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تصبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تصبیح کرنے سے مراد نماز ہے اس کے اوقات کی طرف یہاں بھی صاف اشارہ کر دیا گیا ہے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز اور رات کے اوقات میں عشاء اور تحجد کی نماز رہے دن کے کنارے تو یہ تین ہی ہو سکتے ہیں ایک کنارہ صبح ہے دوسرا کنارہ زوال آفتاب اور تیسرا کنارہ شام لہذا دن کے کناروں سے مراد فجر ظہر اور مغرب کی نماز ہی ہو سکتی ہے شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تم اپنی موجودہ حالت پر راضی ہو جاؤ جس میں اپنے مشن کی خاطر تمہیں طرح طرح کی ناگوار باتیں سہنی پڑ رہی ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ذرا یہ کام کر کے تو دیکھو اس کا نتیجہ وہ کچھ سامنے آئے گا جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا وَلَا تمدن عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زہرت فيه ورزق ربك خير وابقا اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رسک حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے رزق کا ترجمہ ہم نے رسق حلال کیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہیں بھی حرام مال کو رسق رب سے تعبیر نہیں فرمایا ہے وَأمر أهلك عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك اپنے اہل ویال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تخوا ہی کے لیے ہے وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّفُ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا موجزہ کیوں نہیں لاتا اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ یعنی کیا یہ کوئی کم موجہ ہے کہ انہی میں سے ایک امی شخص نے وہ کتاب پیش کی ہے جس میں شروع سے اب تک کی تمام کتب آسمانی کے مضامین اور تعلیمات کا عطر نکال کر رکھ دیا گیا ہے انسان کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے ان کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب نہ صرف یہ کہ اس میں جمع کر دیا گیا بلکہ اس کو ایسا کھول کر واضح بھی کر دیا گیا کہ صحرا نشین بدو تک اس کو سمجھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوْ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنَّ ذِلَّ وَنَخْزَا اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے حلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ زلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے واپس اے نبی ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے پس اب منتظر رہو قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں